سوال آیا جس میں لکھا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے جو کربلا کا میدان جیتے گا وہ جنتی ہے جی جو کربلا کا میدان جیتے گا وہ جنتی ہے आ, لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یزید نے کربلا کا میدان جیتا تو یزید आ, جنتی ہُوا ना براہ ना میرے پاس یہ بےچار یہ سمجھے نہیں کہ مسئلہ کیا ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یہ حضرت ام حرام سے بخاری شریف کے اوائلی میں یہ حدیث ہے کہ وہ یوں ہیں حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں سو رہے تھے اچانک حضور بیدار ہوئے تو حضور مسکرات حضرت میں حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ فرما میں نے امت کے کچھ افراد کو دیکھا کہ مدینت القیسر پر حملہ آور ہیں اور وہ جنتی ہیں اصل حدیث یہ ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس جنگ میں یزید سپے سالار تھا لہٰذا یزید جنتی ٹھیک ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور فرمایا جو میرے نوازوں کو قتل کرے کر کا اور وہ جنتی تو بالکل ہی برعکس بات ہے نا کہ حضور نے اپنے گھرانے کو مروانے پر لٹوانے پر اس کو جنتی قرار دیا حدیث یہ ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے اچھا اب فرمایا کہ جو مدینت القیث پر حملہ کرے وہ جنتی ہے اب آئیے مدینت القیثت جس کو قسطنطنیہ کہتے جس کو آج ہم استنبول کہتے وہاں یہ حملہ کب ہوا علامہ الدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہا جاتا ہے کہ کامن ہجری یا باون ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لشکر آپ نے استنبول قطون کی فتح کے لیے بھیجا جب اس لشکر کو بھیجا تو یہ لشکر جب وہاں پہنچا تو پہلے پہل یہ بے شمار صعبتوں کا بیماری کا شکار ہو گیا ٹھیک اب وہ شکار ہونے کے بعد انہوں نے درخواست کی حضرت امیر معاویہ سے کمک کے لی کچھ اور فوج بھیجیں تو یہ جب وہاں سے آئی بات اب یہ حدیث میں نہیں اس کو نقل کیا کامل ابن عصیر نے اپنی کتاب تاریخ ابن اصیر ایک تو ابن قصیر الگ ہے اس کی تاریخ کا نام الباعیہ ون نے آئے یہ ابن عصیر ہے اور اس نے اپنی آٹھویں جلد میں اس کا تذکرہ کیا اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ یہ جب خط امیر ماویہ کے پاس آیا رضی اللہ عنہ. یہ یزید کے ہاتھ لگ گیا تو یزید نے اس خط کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں نہیں گیا اگر میں جاتا تو میں بھی بڑے ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا وغیرہ وغیرہ چونکہ وہ شاعر بھی تھا دو مصرے اس نے لکھے اس پر جو کامل ابن اصیر میں موجود ہے لکھنے کے بعد اس کو کہیں رکھنا بھول گیا اور وہ دو مصرے حضرت امیر ماویہ کے ہاتھ آ تو حضرت امیر ماویہ نے پڑھ کے خط کو دیکھ لیا کہ یزید نے لکھا فرما جو اللہ کے راستے میں لوگ گئے ہیں تو ان کا ٹھٹا اور تمسر کرتا اب قسم خدا کی میں تجھے بھیجوں گا اب کائی کے لیے بھیجا بطور سزا یزید کو بھیجا ابن عصیر کی روایت کے مطابق جب دوسرا حملہ ہوا تو اس میں یزید بن ماویہ یہ دوسرے حملے اور بخاری میں جو روایت ہے وہ اول جیشہ فرمایا پہلا لشکر جو جائے گا وہ جنتی اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو بہت عمر رسیدہ تھے اور وہ اس جنگ میں شریک ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو جنگ بھی نہیں کر پائیں گے کچھ نہیں اتنی عمر میں کیوں تو انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی ہے کہ حضر فرما جو اس جنگ میں شریک ہو وہ جنتی اس لیے میں اس جنگ میں جا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے اور دیگر صاحبہ کرام کے مزار الحمد للہ میں نے ان تمام مزارات پر حاضری دی ہے کوئی آج سے آٹھ دس سال پہلے اب آئیے اب دیکھا جائے علامہ بدرالدین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یزید اس کا سپہ سالار تھا فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ جس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری جیسے لوگ ہوں کیا ان کی کمانے کو چھوکرا کرے گا کیا ان کی کمانے کا لڑکا کرے گا اب سوال یہ ہوا کہ اس کا سوپے سالار کون تھا ابن اسیر کے مطابق استنبول پر جب حملہ ہوا حضرت امیر معاویہ کے زور میں کامن یا باون ہجری میں اس کے صوف سالار حضرت سفیان ابن عوف تھے اگر جنتی ہے تو وہ گرو جنتی یہ تو بطور سزا بھیجا گیا اور اگر لوگ اسی طرح کہیں جنتی تو میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہو وہ جنت میں چلا جائے فرما ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت تو جو جی چاہے کیا سیدھا جنت میں چلا جائے فرما جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنتی کیا سب جنت میں چلے جائیں یہ ہے کہ اگر کسی کو جنت کی بشارت دی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جیسے بعض صحابہ کرام ایمان لائے ایک کاتیب وہی تھا وہی لکھتے لکھتے خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اب تو صاحب نہیں رہا تو حضور علیہ السلام کو جلال آگے فرما زمین تو اسے قبول مت کرنا جب وہ مرا ہے کتنا ہی گہرا کھڈا کھود کے اس کو ڈالا مگر زمین نے وہ چھال کر اس کو باہر کر دیا پھر مجبور ہو کر کیا کہ کیا کیا کیا کیا اس کی لاش کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی تو ایسا بھی ہوا کہ کاتی بھی وہی تھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہزاروں کی جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو مرتد ہو گئے اب صحابی کہاں رہے جب صدیق اکبر نے فوج کو کی اور ان سے لڑے وہ ہار گئے شکست کھا گئے تب وہ اسلام لائے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم توبہ کرتے ہیں توبہ تو منظور کر لی گئی مگر شرف صحابیت سے محروم ہو گئے تو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوا یا نہیں تو اس لیے یہ ہے یزید کے بارے میں بشارہ تو یہ بالکل ایک لغ استدلال ہے کہ جس میں کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی